ان الحمد نحمده من ومن من ومن ان لا لا ورسوله شریق و اشّول وسلم گزشتہ چاند سالوں سے لے کے عجیب قسم کا ٹوپی ڈرامہ ہمارے ملک میں چلا ہوا ہے ہر سال چاند کی رویت کے مسئلے پر چاہے رمضان کے لیے چاند دیکھنا ہو یا عید کے لیے چاند دیکھنا ہو عجیب و غریب قسم کا محمسہ ہے جس کا ہم لوگ شکار ہو جاتے گزشتہ سال بھی جو چھوٹی عید ہے عید الفطر اس میں آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے عجیب ہنگامہ ہوا مفتی منیر صاحب نے وہ ٹیلی فون کی تار کھینچ کی اور کے پہ پھینک دی اور اطلاعات آ رہی تھی چاند دیکھنے کی تو وہ ہمارے دوستوں نے علامہ ابتصامی لائی رہی علامہ ہشام اور مولانا عبید الرمان ہوسین صاحب وغیرہ انہوں نے وہ پھر روہیت ہلال کمیٹی کو بائی پاس کر دیا اور ڈائریکٹ میڈیا میں شہادتیں بھیجنا شروع کر دی وہ پھر اور زیادہ سیکھ پا ہوئے کہ اصول تو یہ ہے کہ جو شہادت ہو کسی کے پاس وہ روہیت ہلال کمیٹی کو دے اور ہلال کمیٹی پھر اس کی تسلیم کرنے کے بعد وہ میڈیا میں اتنے دے تو یہ ڈائریکٹ میڈیا کو لگ لگے یہ اور گرم ہو گئے کہ یہ کیا بن گیا ہے پھر اخیر تسلیم کرنا پڑا کہ جی ٹھیک ہے چار نظر آ گیا ہے اور اب کل کا ماجرا بڑا عجیب و غریب ہے پاکستان کے مشرق میں بھی چاند نظر آ گیا پاکستان کے مغرب میں بھی چاند نظر آ گیا نہیں نظر آیا تو درمیان میں پاکستان کو نظر نہیں آیا کتنی عجیب بات یہ ہمارا جو گزرا والا ہے یہ تہتر درجے طول بلد اور تینتیس درجے عرض بند پر ہے اس کے بالکل قریب دوسری طرف ممبئی ہے وہ بہتر درجے پہ ہے توول بلد اور عرض بلد اس کے 18 درجے ہیں یعنی عرض بلد میں وہ ہم سے ادھر فاصلے پہ ہے پندرہ سولہ درجہ اور ادھر اسلام آباد ہے وہ 73 درجہ طول بلد پہ ہے اور اسی طرح 33 درجے وہ تہتر درجہ طول بلد شردی اور تینتیس درجہ عرض شمالی ہے اسلام آباد کا محلے ہوئے. ممبئی میں لوگوں نے چاند دیکھا ہے اور اس کی بھی دی ہیں اور اولام کے رام نے خود مشاہدہ کیا ہے چاند کا اور اس کے بعد اہم ممکن تھا کہ صرف ایک درجہ طول بلد کا فاصلہ ہے تو اگر وہاں دس منٹ چاند نظر آتا ہے ممبئی میں تو اسلام آباد میں بھی کم از کم نو منٹ تو چاند نظر آنا چاہیے اب اسلام آباد والوں میں سے بھی کچھ لوگوں نے چاند دیکھا وہ کالوں پہ کالے کا رہے ہیں مفتی صاحب والے سے فون ہی رسیو نہیں کرتے میسج کیا انہیں وہ انہوں نے کوئی رسپانس نہیں کیا کوئٹہ سائڈ سے بے شمار شہادتیں موصول ہوئیں تقریباً سو کے قریب ذاتی دشمنی کوئٹہ وغیرہ کے علاقوں میں تو ممکن تھا کیونکہ چاند کی عمر تقریباً اٹھارہ ساڑھے اٹھارہ گھنٹے بن جاتی ہے اور سولہ گھنٹے کے بعد آٹھ درجوں کے بعد چاند کا نظر آنا ممکن ہوتا ہے رویت ممکن یہ متاثرین جو فرقیات والے ہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں کم از کم بارہ درجے یعنی چوبیس گھنٹے عمر ہو جان کی تو تب نظر آئے گا حالانکہ ایسی بات نہیں ہے قدیم ماہرین فرقیات جو ہیں وہ سارے آٹھ درجے کے قائد ہیں کہ آٹھ درجے ایک درجہ دو گھنٹے کا ہوتا ہے آٹھ درجے کا مطلب چاند سورج سے آٹھ درجے پیچھے ہٹ جائے مطلب چاند کی کل عمر سولہ گھنٹے ہو جائے اور سولہ گھنٹے کی عمر کا چاند اگر مغربی خوب پر نظر آتا ہے تو وہ تقریباً زیادہ سے زیادہ دس بارہ منٹ تک نظر آیا جاتا ہے اس سے زیادہ نظر نہیں آتا اور چاند کی عمر ذرا زیادہ ہو تو زیادہ بھی نظر آ جاتا ہے تقریباً بیالیس منٹ تک سات بج کے بیالیس منٹ تک اسلام آباد میں چاند دکھا گیا پنجاب میں چونکہ اکثر آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ گرد ہی گرد ہے ہر طرف مطلب نہیں ہے گرد آلود ہے تو گرد آلود ہونے کی وجہ سے, نہیں آتا. تو یہاں سے, سے اور جنوبی پنجاب کے علاقوں سے جہاں انکام زیادہ تھا وہاں سے کسی قسم کی کوئی شہادت نہیں ہے. تو بہرحال قوم کو عجیب و غریب سے شکار کر دیا ہے الجھاؤ کا شکار لوگ پوچھ رہے ہیں روزہ رکھیں, رکھیں کیا کریں عید کا اعلان تو مفتی منیم کے ہاتھ میں ہے وہ کرے گا تو عید ہوگی آخر ریاست ہے تو دیکھے اس کے بارے میں شریعت نے بڑی واضح سی رہنمائی کی نبی کریم صلی اللہ وسلم کا دور کوئی کمیونیکیشن دور نہیں تھا اور صحابۂ کرام رضوان اللہ علیہ کے, کے دور میں بھی کوئی کمیونیکیشن نہیں تھی اس طرح کی اس وقت ہمارے پاس ہے وہ قدیم سسٹم تھے جاتا اور پہنچتا ادھر مدینے والوں کو چاند نظر نہیں آ سکا حالانکہ بدلا ایک ہے پاکستان تقریباً تیرہ درجے دول برد پر پھیلا ہوا ہے انڈیا تقریباً انیس درجے طول بلد پہ پھیلا ہوا ہے اور سعودیہ کے اندر طول بلد کے کل اکیس درجات ہیں تو جو بڑے بڑے علاقے ہوتے ہیں ان میں فرق آ جایا کرتا ہے طول بلد کے اعتبار سے عرض بلد سے بھی فرق پڑتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں پڑتا اب یہ شام کا علاقہ اور ادھر سے مدینہ ان کے طول بلد کا کوئی خاص فرق نہیں ہے تقریباً پندرہ درجے طول برد تک مطلہ ایک ہی شمار ہو جاتا ہے مطلب ان کا ایک ہی بنتا ہے اہل شام کا بھی اور ادھر سے اہل مدینہ کا بھی مدینے میں چاند نظر نہیں آیا عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا کہ ادھر چاند نظر آیا ہے مسلمانوں کا اس وقت دار و ارافہ تھا حکومت شام میں تھی اور رضی علی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایک دن بعد چاند دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کافی دنوں بعد پتا چلا نا جب مدینے وہ قاصر پہنچا تو اس نے بتایا تو فلاں دن سے روزہ شروع ہے کہ ہم نے تو دن بعد ردا رکھنا شروع کیا چاند بعد میں نظر آیا دکھائی نہیں دیا کہتے ہیں اما تک تفیعت ہی محاویہ کیا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روحیت آپ کو کافی نہیں ہے کہتے ہیں نہیں میں اس وقت تک روزہ رکھتا رہوں گا جب تک چاند نہ دیکھ لوں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شام میں چاند دیکھا انہیں چاند نظر آ کے اور انہیں رودے رکھنے شروع کر کے جو اپنے انتیس یا تیس رودے کیسے جو ہم اپنی رویت کے مطابق پورے کریں کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے سولی روک جاتی ہی چاند دیکھ کر غرقو چاند دیکھ کر افطار کرو کروین اور اگر چاند تم سے غائب ہو جائے گرد ہو یا ابر ہو بادل ہو افق بے اور چاند تم نہ دیکھ سکو تو اطمینان کے ساتھ فق ملو رد رمضان تین تیس دن پورے کا انتہائی آسان سا حل دیا ہے شریعت میں سارے علاقوں میں ہی گرد ہی گرد ہے رویت ممکن تھی اگر گرد نہ ہوتی تو انسانی آنکھ سے آسانی سے نظر آ جاتا جو علاقے گرد سے صاف ہے انہوں نے دیکھا ہے ہمیں نظر نہیں آیا ہمیں نظر نہیں آیا اور دوسری طرف ریاست نے بھی اعلان نہیں کیا. تو ہمارا کام کیا ہے مہینے وہ 29 دن کے بھی, ہوتے ہیں, 30 کے بھی ہوتے ہیں چاند نظر آ جائے تو 29 کے بعد مہینہ ختم نہیں نظر آیا تو 30 کے بعد اپنے آپ ختم ہو جائے گا 29 29 دن کے تین مہینے مسلسل آ سکتے ہیں اور تیس تیس دن کے چار مہینے بھی بسا اوقات اکٹھے آ سکتے ہیں علم فرقیات کے روپ سے عام طور پہ ہوتا ایسے ہی ہے کہ دو انتیس کے تو تیسرا تیس کا دو تیس کے تو تیسرا انتیس کا لالمی آ جاتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں کبھی کبھی تین مہینے مسلسل انتیس کے اور چار مہینے مسلسل تیس کے بھی آ سکتے ہیں شریعت کا حکم ہے کہ تیس کی تعداد پوری کرو اور پھر دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الفطر یوم یوم الناس الناس فطر عید الفطر اس دن جس دن لوگ عید منائیں عید الضحا اس دن جس دن لوگ عید منائیں روزے کا آغاز اس دن جب لوگ روزہ رکھنا شروع کریں یعنی اجتماحیت کو برقرار رکھنا ہے یہ نہیں کہ آپ اپنے علاقے میں ہی اپنے شہر میں چند لوگ وہ باقیوں سے الگ تھلگ ہوئے بیٹھے رہے یہ کام نہیں کرتا تو تو ہمیں کرماریت کو اختیار کرنے کا حکم ہے مہینے کو تیس دن کا پورا کرنے کا حکم ہے جب چاند آنکھ سے نظر نہ آئے دیکھا نہ جا سکے باقی رہا اگر انہوں نے اس طرح کی کوئی غلطی کی ہے جان بوجھ کے تو اس کا وباد ان کے ساتھ وہ ان کا کام ہے وہ بھوک دیں گے ہمیں تو جو شریعت نے حکم دیا ہم اس کے مطابق عمل کرنے کے پابند ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے ورحمت